سب مکرگی واد لیا مکر کی فرق بین التراجم اغراض التراجم راحت زندگی کریے تری تحقیم لامو ترالیح شبانی دے تری تراجم تحقیم سنور ترجمی دری ترجمی یو باب و قسمت الغلم دری باب قسمت الغلم والا عدن فیحا دری من عدل عشر کم من الغلم بجذور فی القسم تری ترجمی تفریقات و مخص تفسیم کے لیے قربانی باب قسمت باپ قسمتیں لگانا بتا دیجیے بھی بھی قسمت لگانا قسمت با تقسیم, تقسیم بالاد قسمت وہ تقسیم بلا عذر طے ہے لیکن تباوتیک مہادن ہے تباوتی قلیلا یا زران فائشہ تباوتیک مہادن ہے daga تباوتی سیلا کے لیے سیرت تباوتی نتباوتی فائشہ نا دانش کے میں شبدے کر دی دی داں کے نا ایو جی ذینت نے شیبل کمنے ہوا ہے کہ کیا ہو چار تقسیم پر عادت جائز دے تفاوت خالد ہے کہ تفاوت سیرہ میں تفاوت ہی سیرہ جو آدھا یہاں کوشش دعا دل پڑے کے کوشش دعا دل پڑے کے تفاوت سیرہ را شیخ خیر لگا نمازہ لیکن تفاوت پر عادت مقصد دا لی نبکہ انہاں معلوم ہے کہ تفاوت پر تقن حدر دے تفاوت سیرہ دے تفاوت پر عادت نضابہ مراکت دو وہ تقسیم پر عادت جائز دے او حاضر تفاوت چیزا در گئے نا حاضر تفاوت قلیلہ یا سیرہ تفاوت چیزا در امکان لیوی او تفاوت پاشا آدن اول آدم او کوشش دعا دل فلے کے تفاوت پائشاہ رہنے شئی مقصد دری دا دے داروں سے جب اتنے والا سراجیم اگر ازم مارو شکر او داروں گئے تفلے کب مارو مشکر شاید گیبرادی شکر آنا بایدن رفاہ در اسمی راضی راضی راضی اتسوہ کے پیش کے اتسوہ ویش کے اتسوہ یودیشیے مقامات کے ذکر کے مکہ کے درش جن نے ساری کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوکرا تل کھا ہموں نبی نے سر سر مصلی قومنا بعد جل وذبہ خلق تن ارض قربانی اپنے قربے جائے اللہ نے تھوڑا صبر کو دور تقریبا نکلی یہ در وری کر فامر ابن نبیر صلی اللہ علیہ وسلم دل قدورا ابن قرمیر صلی اللہ علیہ وسلم فکر رومانے فوق کے گا وارا والے شیف اس سمتاق قطعام باری تو مطاہیو کی غیر مطاہیوی ہے جیس تفارہ جائز دا پسند چکر محصاجی زیادی محصاج دیو او داکر یا محصاجی خلکن بقدر حانت میں مپڑے فنہبو لکھا جہانت نزیاد ہو یعنی دوسنی طور کیت محصور آدم محظries کی امول Oberٰ عن ف mismos اور اس کے ساتھ اللہ علم آدم تطور کی علم آدم �ہ وہ طوفی سے وہ بپرس کی başراب کرتا ہے ٹ� وہ نسغل دوسنی طور 얼�ی ان دعوت تو چاہے سے ا کے علم آدم کرٹوی دے جنب آدم کچھ کو سکتا ہی آدم بعد harbor thinlis کیل لہ جایس ب embaixo کا سمع اول steals کو بھMart trifیت certains دوسنی طور پکumuz آپ د لو Gardا assists ذو ابرا انتا لط مزیدہ دی مصاوی کل قیامت ہر سے ملی دے دے چلا لا مجے تو نہیں اٹھ سو مرنے نہ ہلط مزیمت لاطان مصاوی لوک سکے ذات تصبر حالت ہم سے بہت چنازیم ت بہت سزا ہم حاضر نہیں قادرا سے میرا غریب عین قرت مراہن و تخذ ذوی اوقام میں او طلبو منج مجے ساو قایں جس کو ستری پر دینلا او وہے قوم کیا سننا لگو مکہ فقو کیا سنالبو فاہوارج ربنہم مرساہ من فجل حبسہو قصف کوئی سریز دینہ غشی دینہ غشی پلیندکی غشی کی کوئی در دین دیراہ بذرہ بیوشتا فاہبسو اللہ ہوا یہ جاہی سالتا ہے اللہ وقت سمقارہ بیلے بیل سب قلیہ ذیکھ کرکنا ان لحاظ یہ البہائیمی اوابز اوابز وقت زدیدان گرز و پارش اکم قرآنی لنگزردی ماہم قرآنی حوانات زدیدان گرز و بشانتے ایدو حیوانات اور سارانو انکن کی میں وحشت پیدا کی بشانو ذر حکم لاغی نے ہر ذی بہ مصلح نے مقصد دار بلہم ما نوما غلمک منھا توھا رکھ ساری اجازت مار غالب چھنی ول انی فسنم بہ عاقلا اسدا کرتوی انادی بشانو سارانو حیوانات ما ہر ذی مصلح دے, دے فقال جتی ان نرجو او نہھا ہو راضی راضی نے کھدی دایما ہوے وہ زمانہ نبی انا نر جوا و لخاف لا منگا امید کو دو ملاقات دو یا زمن کا دشمن لخوا سبالا سبالا و منگا ملاقات دو دی از زمن صدی شاڑی ما مقصد و حاضر سوال مقصد دو سوال دا دی زمن صبا جنگ و ملاقات دو رواند زمن صدور دی نیزی دی دو دی منگا لالا کو فتی که دو دشمن دو رواند نوزی از من صدی شاڑی نشترے میکن شدہ نشترے ا فنظم القسب من دانارو قذر مبانی یہ پتری درمیانی مانی نبی اللہ علیہ وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله خرجت شيء ایک من را کو درمی ویک گھٹوی گھر شی اور حال دار سیدنا دا قد وقد ذکر اسم الله تو کلاشازے ها گا چل پیشین دللا بدوانی جائ اذو اللہ نا نال تفرم مدرسہ نا نال تفرم مدرسہ ہمت تصلے جکہ ہبش چاری بگا جامن با سیندرے متصل لے تے میں پفر سیان دا عالم امی او سہات زغمان ظال و با نو قصہ وجہ سے کہ ورد بزی معنی سے اعظم سن دھاظم غاب دال اٹکے اجن نفسہ عزمیت سبب نہیں شق مصالح نہ نے ادکے نے مصوجت حدیث بھی نہ سٹے چاری بسن داچے اعظم بیکرم اعقولی کے لیے معقولی توفاق کی فضیلت تدریج یو بنی دعو مسلک دو مارے کم تھے بن مسلک دو مارے کہے کہ بسن سیدے اعظم سیدی تو خلاف اثر ذکر انسان مراد الست متصلہ و اما ذکر با وذل حبتہ ظلی دعو شے داخل سر دی باور کرانے کے تام ستیہ سارے دائرہ لگا یا سکتا ہے اس کا اس کا قلب کے کے کھڑے اور یہ حدیث دنا قال علیہ হাদسنا قال حدیثنا جبرا بن اسحاق قالنا قال حتای ذنابو انما الكرام وتمر کے بہما بہن شرفاء کی اور یہ حدیث قال علیہ হাদسنا قال حدیثنا جبرا بن اسحاق قالنا قال اسودوں کی تدھیو آواز اس میں کم میں اس کی راضی تحقیق ہے نہیں تارین نہ تلہی تنذیر اسو میں تارین میں اس میں تنذیر و کہ لگت تو آم مشترکو لتمر مشترکو نہیں تحرمینا کا حق دوگیر میدیزن دوگیر نسیلی اگر نونی ہوگی تو کچھ نے دعا تو آم مشترک لگو وہ باہت تمہنکو لگو نجی کی دیو کسو یہاں ہے بچہ سالس لیتا ادعا مرکو اباہت ایکن بینا ہی تزیر دکو پشارہ باہند لارتی شاہ رکھاؤ کی رسول اللہ کا غلام ذم جنانی بلواۃ اختلاف قلپس کے معنی ہے او قال نصیبا ذراوان معنی ان اللہ لقد فر احسان ولانا ولہ مشترک یوبن فر احسان اللہ ازامات جو اندر فار موسر وقانو مان وقانو مان وہ ثمنہ کیما وہ اندر فار دوم رمان کہ وہ اسی کی ضمانت مقامت باب قامت آدنا سے ترجمہ غیر معتقد بعد معتقد زمان واقف تاوان بھر آزاد دیو ویلا میں اندر کے معتقد و الا فقد وجدك منهم هذا قام مجرم دار نو نہ كما سچ قال شاراد ازلہ باقی با اندر رنگینی لقد وجتمع ازگا یا فقد تکما عذق عذاب نہ عذاب درداتی جندادات امام حسن دیموسراسو یہ وزرات کے اثار کی زمالہ دیوی کی بصراۃ دا اثار کی چکما زادہ آزاد ہو گا کہ با لوعلان استفاضہ دی دی قائل جہان سردار ہیں اور امام با نصر احمد اللہ مسلط دار ہیں بصراۃ کے اثار بھی تے قادری بھی دریہ خیارات کی غیر متذبھلے آیا پشان اپنا مرغی بانی ویلاو مشترک کی جیسے صاحب نے آمد زراغن بات نہ اس صاحب نے گھٹی وا زمان دس تفیر دے دے. زمان فی صورت زمان میں تقریب بنا بھرمت کرا برفان وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمَكْرُوهٍ وَلَكِنَّنَا نَشْهَدُ لِلَّهِ وَأَنَّكُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا يَحْمِلُ <سؤال> مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ وَزْرِهِ إِلَّا <سؤال> مَا حَمَلَ <سؤال> وَكَانَ اللَّهُ <سؤال> <سؤال> تفصیم, دمار کی اس او تفصیم کی, او کی تفصیم کی اوتار کے بھی ہی بھری تقسیم کی اور سنت امام نے اپورا سامنے تو نامان نے روایت نوی تے طرح طرح کا مطلب پائے یا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اللہ اور می صاحب واقعہ چگا واقفی حضور را کے نے مسجد انتقاب اور واقفی پڑھو حضور نے مراد ان ہم اسیت دی کمسانی قومن اس نے موالا سفینہ سندی دوڑ میں سا دمشان دم دے وہ قوم بارے چھسنے وہ کیفہ وہ بیڑے بانی اس نے ہم دا دا, دا, دا, ہم دا اس سے ہم جائل دے انسائی تحصیص دبار وانساہو بازوں آلہار چاپا سندی چتوری سیدہ بازوں چاران دنے چتوری خسری بانی وقاند اللہی بھی اس ورہارا کرے الذين بالعالي جنسه اغا کاو جو بلان نشاب کے لیے بلان نشاب کی مسیگی کنے جو بلاوی تے واس نے تپن نروا کنے جو بلاوی برد والا من بہو بہو سی نے کہ فطر ربانے کو تو گل جی وقار دو اے لا دیرہ توالا اگے توے جے بندہ تان کر بپا نے اوپر اتے مبالے لال وچ منہ ہو تو مت نہ مہتاج تقالوا لانے لو انا سننان سننان ما ایسے کی ان نخرت لا بين نسيبنا خرث لا جب دلابا تلقن تو سلام علی تنے خوب دلالو کچرن ما تکے بہ کھلے سے کہ سورہ مکلہ چندہو قرکی تو اس سورہ کے بارے میں تو سورہ کذابی اوپر اللہ تعالی نذھی من فوع راج تبی بن کو پاسی چت ہوتا وہ کہا کہ کو وما ی پریت دی پاسنچ توالا لا جریچ توالا سد پرے را دینا ماں و زری وہ مال نما تو پریت دی پاسنچ توالا دیلا نلچو فاراولا سد را دی دیدی نا یزوا تو دسی جمکو کالا گو او مراو کی جی اور ٹولا بیڑے میں دباشی لا جریچ توالا کبا شپا سنچ توالا کباشی کالا گو جمیہ الا کو شٹول و عَلَىٰ على دییں او کو بااصلری چ در ست والون سی جنظرر ہ بہ وردو ی بر سرے کوجهو سرے کوسی س گ سلا سے دی جو والنا جو جبہ پااض چ فللا چال خلاشھول دای مثالیں چرےہیرری مل تکی ب تماسیت نم سکی بین تماس چلات سی سقی قی سجب میں خل آاعذا پری وہ آداب ہے درخت دلاتی لاسور تھی بچی آگی ہوں جواب شرکت دی تھی آزادی کرتا جواب شرکت شرکت شرکت دی شرکت اللہ کاغذا کی کی مال کا کا والا یہ دربار جب تو کہہ والا کلی میرا سلام اللہ تعالی و البرک معلومہ چہ تا تو یہ تمام صفنے کا حساب نہ کوئی جما رہے اللہ تے پر حق بدی فتنہ کا نہ اخری فنتعوا ما طعن لكم من نصابن مسنا و صلاتا و نور پوری اجازت صاحب کوئی دو دو تدری تدری سنور سنور سنور پوری اندر چلے جاتے ما کی اللہ تعالی ہر دفعہ اسی مجمع مس نہائے گیلا ہر چیز روپئے کتاب کی يلا كانوا فايله قالوا وترغبون ان تنفوه عنها والذي ذكر الله وانه قال ان ولا يضركم في ذراعه يا ذراعه انني بالماوتيه حوالين تماما يا ذراعه پانچ حماتوا رقمنا لدعاء قالوا حيتوا قالوا ما بالالات الاخرى وترغبون ان تنفوه انها يراودت هذه لا سلا دو رابات كلا انا واكشمانا ديراس كلا جيواكش بمانا دو شو دوكي دعاء دو استعمالي وترغبونا في ان تنكوا بالله تا سو یل توجی پنکا سواخنے جمالهن و مالهن داد کیے صلہ آنشی وَجَمَالِهَا مِنَنِنِ يَدَوَمَنِنِ سَعِلَىٰهِ بِالْتِينِ مِنْ عَجِلِ الْأَوْرَةِهِ مَعَلُهُمَّا